الرحمن الرحیم ہم اپنی تمام آزمات حج پہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم فورم کراچی کی جانب سے اور آپ جانتی ہیں کہ الحمد حرم فورم کا ادارہ خواتین کے لیے حج اور عمرے کی تربیت اور تسکیر اور حج کی روح اور اس کے مقصد ان تمام چیزوں کی تربیت اور ان کو سکھانے کے لیے الحمدللہ کئی سال سے خواتین کے اندر کام کر رہا ہے آپ اس کے نام سے اور اس کے کام سے یقیناً واقف ہوں گی اور حرم فورم پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو حاجی کیمپ میں یا مختلف پرائیویٹ جگہوں پر بھی آ, حج کی تربیت دی جائے تاکہ ہماری بہنیں مناسب کے حج کو اچھی طرح سمجھ کر اور سیکھ کر جائیں تاکہ حج کی ادائیگی میں وہ کوئی غلطی نہ کر سکیں اور انہیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے uh, اسی میں ہم نے یہ آن لائن سیشن بھی رکھا ہے اور مناسب حج تفصیل کے ساتھ تو ہم اس کے لیے بھی ان اللہ تعالی آپ کو اس طرح سے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج اس سلسلے میں اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے عمرے کی ادائیگی کا پروگرام بھی جو ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے آپ نے ممنوعات احرام حج کا محرک یہ ساری چیزیں آپ وقتن فوقتاً زوم کی انہی کلاسز کے اندر سیکھ رہے ہیں تو آج ہم حج کے حوالے سے اپنے پروگرام کو لے کر چلیں گے اور اس پروگرام کو کیونکہ یہ تفصیلی ہوتا ہے ظاہر حج کا طریقہ اور اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو ایک پروگرام کیونکہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے انشاءاللہ شاء آج ہم اس کا ایک حصہ کریں گے اور اگلا حصہ اس کا جو ہے وہ کل ہوگا انشاءاللہ اسی وقت پہ چار بجے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنے وقت کے پابندی کے ساتھ ان اس پروگرام میں شرکت بھی کریں گی اور دیگر خواتین کو بھی جو سیکھنا چاہتی ہیں حج کو ان کو بھی متوجہ کریں گی تو بہت ہی عزیز بہنوں حج ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی تمنا اور جس کی آرزو ہر مسلمان کے دل میں ہر مسلمان عورت ہو یا مرد ہو اس کے دل میں ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے اور الحمد اللہ تعالی نے آپ کو اپنے گھر کی بہنی اور سال آپ کے اس ارادے کو اللہ تعالیٰ نہ وہ شرفیت بخشی کے آپ کا بلاوہ جو اللہ کی طرف سے آگیا اور انشاءاللہ قریب آپ پیداللہ قرار سے مستفید ہوں گی اور آپ آزم سفر ہوں گی انشاءاللہ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے ہماری جو حج کی فلائٹ سے پاکستان سے بجانا شروع ہو گئی ہے اور آج الحمدللہ پہلی زیادہ ہے تو بس حج کے دن اب جو جو قریب آ رہے ہیں ویسے ہی ہم سب کی جو ایک توجہ ہے وہ اسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ سب کو بھی حج کے مناسب سکھا سکیں اور جو ہماری بہنیں جا رہی ہیں ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ آسانی کا معاملہ کر سکیں جو خود بھی ہماری طرف سے ہو سکتا ہے تو عزیز ساتھیوں حج ہے کیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ابھی میں بات بھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مہم بنایا اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے عبادت کے طریقے سکھائیے تاکہ ہم مناسب کے حج کو بہترین طریقے سے ادا کریں اور جو ہماری گلیاں اللہ رب الع نبی انہیں معاف کرائیے آئیے ہم پروگرام کا بقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں ربی شرحلی سدلی و یس امری القتمانی آپ کو اسکرین پر بیت اللہ کی ایک بڑی ہی خوبصورت اور روح پرور تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ اللہ کے گھر ایسا یعنی ایک مرکز ہے اللہ کی محبت کا کہ جس کی طرف ہر مسلمان کا دل کھچتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ سب مسلمانوں کے سب انسانوں کے دلوں کو اس گھر کا مشتاق بنا دے اس کی طرف لوگوں کو کھینچ دے سب کے دل اس کی طرف کھینچنے لگے تو واقعی ایسا ہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ہر باہر پورا کیا تو سفر حج کو ہم دیکھتے کہ سفر حج اصل ہے کیا یہ سفر اللہ کی محبت کا سفر اللہ کے عشق کا سفر اور خصوصا خلیل اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے محبت کی اداؤں کا نام ہے جسے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج کے مناسب اور حج کے طریقے کا حصہ بنا دیا ان محبت کی اداؤں کو کہ جو بھی اللہ سے محبت کا اظہار کرے وہ انہی اداؤں پہ چلے اور انہی طریقوں سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور انہیں اللہ نے حج کے مناسب کے اندر ہمارے ہمارے لیے فرض کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی فرض فرضیت ہے کیسے کس پر حج فرض ہے اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے پھر اس کے لیے نیت کیسی ہونی چاہیے پھر مناسی کے حج کا جو فہم ہے وہ بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ مناسب کی ایک طرح طریقہ ہوتا ہے اس کی ظاہری طریقہ ہوتا ہے اور ایک اس کا اس کی روح ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے پھر حج کی ادائیگی اگر نہ کی جائے خدا نخواستہ فرضیت کے باوجود اور استطاعت کے باوجود تو اس کا پھر کیا گناہ ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم حج کے سفر کے اندر کیسے جو ہے وہ ہم اجر و ثواب کو زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹ سکتے ہیں تو حج پر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم حج کو سیکھیں تربیت حاصل کریں اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے گورمنٹ نے بھی اپنے استطاعت کے مطابق حاضی کیمپس وغیرہ میں بہت تربیت کا انتظام کیا اس کے علاوہ مختلف ادارے مختلف تنظیمیں مختلف گروپ جو ہیں حج آپریٹر جو ہیں وہ تمام لوگ حج کے مناسب کو سکھانے کا انتظار ہمارے, ہمارے پاس بہت اچھا جس جو ہے نا اردو زبان میں موجود ہے کتابیں موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس اب سوشل میڈیا کا دور تو ہمیں بڑی شمار ویڈیوز جو ہے وہ حج کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ مل جاتی ہیں اور پھر آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ سکتے ہیں ایک دوسرے سیکھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جب ہم حجاز مقدس جائیں گے یعنی اللہ کے گھر کا سفر اختیار کریں گے حجاز مقدس سے مراد مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات ہیں جب ہم اس کا سفر اختیار کریں گے تو اس سفر حج میں ہم سب سے پہلے عمرہ ادا کریں گے ٹھیک ہے نا اور عمرہ آپ کو معلوم ہے اس لیے کہ ہم حج تمتو کرنے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے عمرہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم عمرہ مکمل کر کے احرام کھول لیتے ہیں اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ سے حج کے لیے احرام پہنتے ہیں تو اس کے بعد ہم حج کی طرف آئیں گے اور پھر زیارتِ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور پھر عمومی عبادات کیسے ہوں گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی فرضیت کا کہاں پر حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عالیہ عمران میں یہ ارشاد فرمایا کہ ولی اللہ ال منستی فرار تین اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے کہ وہ یقینی ہو کے مرے یعنی وہ اللہ تعالیٰ پھر جہان والوں سے بے نیاز ہے یعنی حدیث کا مفہوم بھی یہ جی بھی ہے کہ کوئی شخص خدا نخواستہ اگر ادا نہیں کرتا استطاط uh, کے باوجود حج اور حج کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آج ہو اور وہ چاہے یہودی ہو کے مرتا مطلب ہے یا عیسائی ہو کے یعنی وہ دین ابراہیمی اور دین اسلام پر پھر وہ قائم نہیں رہتا اس اس کو اگر وہ اس فریضے سے کوت کو تاہی کرتا ہے یا پہلو تہ کرتا ہے اچھا حجت الوداع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی حج ہے جس کی پوری تفصیلات ہے مبارکہ میں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکوں یا نہیں کر سکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے پورے مناسب حج کے پورے ارکان اس کی ادائیگی کا طریقہ اس کی ترتیب اس کی تمام بات تمام جو ضرورتیں ہیں جائز اور ناجائز امور ہیں سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں ساتھ سکھایا ہے تو ہمیں اس بات کو ہم نبی کے حج عمر کی ادائیگی سیکھ کر جائیں حج کی تین اقسام ہیں جی جہان، حج، جی हम देखते हैं कि ये हज अफरा क्या होता है हज तमत्तो क्या होता है और हजान क्या होता है देखिये मुख्तसर मैं बताती हूं कि हज अफरात का मतलब है कि हज करने वाला जब जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हज की नीयत करता है उम्रे की नीयत नहीं करता और वो हज की नीयत करके उस सफर में صرف حج ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ عمرہ ادا نہیں کرتا اکیلا حج کرتا ہے اور یہ عموماً مقامی افراد عرب کے اس کو ادا کرتے ہیں یا پاکستان سے جانے والے بھی وہ افراد ادا کرتے ہیں جو عموماً آخری فلائٹ سے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس سفر میں پہلے عمرہ نہیں کرتے اچھا پھر ہوتا ہے حج قیران ایران کا مطلب ہے کہ سفر, سفر حج پہ روانہ ہونے والا شخص جو ہے وہ عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کر کے یہاں سے جاتا ہے اور اسی ایک نیت اور ایک ہی احرام سے وہ عمرہ اور حج دونوں ادا کرتا ہے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے بالوں کو نہیں کاٹتا وہ احرام پہنتا ہے نیت کرتا ہے آج سے گزرتا ہے جا کر وہ مکہ میں طواف کرتا ہے صحیح کرتا ہے اور اس کے بعد وہ احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے اور جب آٹھ ضلع جا جاتی ہے تو پھر وہ حج کی نیت کر کے مینا چلا جاتا ہے اور پھر مینا عرفات مستلفہ سے ہو کر پھر رمی قربانی کے بعد وہ اپنے بالوں کو کٹواتا ہے اور اس طرح وہ ایک ہی احرام اور نیت سے اسی کے ایک ہی احرام کے اندر عمرہ اور حج دونوں ادا کرتا ہے یہ حج قرآن کہلاتا ہے یعنی اس نے ایک ہی احرام اور نیت سے دونوں چیزوں کو ادا کیا عمرے اور حج کو اکٹھا کر لیا اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتو حج تمتو کیا ہوتا ہے کہ حج کرنے والا جب یہاں پاکستان سے جاتا ہے تو اچھا حج قرآن جو ہے نا یہ بالکل آخری فلائٹ سے جانے والے لوگ کرتے ہیں جو دو دن یا تین دن پہلے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں حج سے وہ ایک ساتھ دونوں کی نیت کرتے ہیں اور پھر وہ احرام میں ہی اتنے دن تک رہتے ہیں تو اس طرح یہ دونوں چیزیں وہ اکٹھے ہی کرتے ہیں اور زیادہ دن پہلے اگر کوئی جاتا ہے اور حج قرآن کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ اتنے دن تک احرام کی پابندیوں میں نہیں رہ مشکل ہے اتنی پابندیوں میں اتنے زیادہ دن اچھا پھر حج تمتو جو ہے تمتو کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا یعنی جب یہاں سے ایک شخص جاتا ہے تو وہ پہلے عمرہ ادا کرتا ہے پاکستان سے جاتے ہوئے اور صرف عمرے کی نیت کر کے یہاں سے پھر عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیتا ہے پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر حج کے دنوں میں وہ دوبارہ سے حج کا احرام پہنتا ہے اور پھر حج ادا کرتا ہے تو اس دوران وہ حج اور عمرے کے درمیان میں پابندیوں سے آزاد رہتا ہے یہ حج تمدو کہلاتا ہے تو جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں اور جو لوگ پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ جاتے ہیں وہ ابھی عمرہ نہیں کرتے بلکہ وہ جب مدینہ سے مکہ آتے ہیں تو وہ عمرے نیت کر کے عمرہ ادا کرتے ہیں اور جو یہاں سے جدہ ڈائریکٹ جا رہے ہوتے ہیں پاکستان سے وہ یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں تو یہ حج تمتو ہوتا ہے یعنی اس میں یہاں سے جانے والا پہلے عمرہ ادا کرتا ہے اب ہم دیکھیں ادالہ نے قرآن پاک یہ ارشاد ہے حج کی حوالے سے کہ جو کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے ان مہینوں میں یعنی فمن فرضا فیہن الحج فلا رفتا ولا فسوءا ولا جدالا فی الحج سور بقرہ میں 197 ایت بلکہ Uh, اسی آیت کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات کہی ہے ٹھیک ہے کہ جو کوئی حج کے مہینوں میں حج کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے نہ عورتوں سے وہ اختلاط کرے گا نہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے گا اللہ نا کی نافرمانی کا کام کرے گا نہ وہ اسے جڑا کرے گا حج کے دنوں میں یعنی اس احرام پہن لے گا تو کوئی پابندیاں برداشت کرنی ہیں اگر اپنے اللہ کے مقبول بنانا ہے کہ نہ بے حیائی نہ بے حودگی نہ بے حجابی نہ فوہش گفتگو نہ گناہ کا کوئی اور کام اللہ کی نافرمانی کا کوئی اور کام کرنا ہے اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تسا ہوا دوں انی اور سب سے بہترین جو سامان زاد یا سامان راستہ ہے سامان ہے سفر کے لیے وہ کیا ہے وہ ہے اللہ کی پرہیزگاری اللہ کا تقوی اپنے ساتھ جو سامان تم لے کر جا رہے ہو اس میں سب سے بہتر سامان جو تمہارا نام آئے گا. وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کی نیت اور اس کی کا جذبہ یا ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو تو یہاں سے یہی نیت کر کے جانی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سفر حج میں عموماً اور ایام حج میں خصوصاً اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ اور نافرمانی اور ایسے کسی بھی کام سے بچائے کہ جو ہمارے حج اور عمرے کو خراب کرنے والے ہوں یا باطل کرنے والے ہوں یا اس کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث اور جب ہم اتنے بڑے اتنے عظیم سفر پہ جا رہے ہیں جس میں ہم یعنی یوں سمجھ لیں کہ تمام عبادات کو اکٹھے کر کے جمع کر کے ادا کر رہے ہیں کہ جس میں ہم مال بھی خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں جس میں ہماری نماز بھی ہے جس میں ہمارا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا روزہ بھی ہے جس میں ہمیں اپنی خواہشات کے نفس کو قربان بھی کرنا ہے صبر بھی کرنا ہے اثار بھی کرنا ہے قربانی بھی دینی ہے تکلیف بھی برداشت کرنی ہے لوگوں کے کام بھی آنا ہے اور جہاد بھی کرنا ہے سفر بھی کرنا ہے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا ہے ہجرت بھی ہے اس کے اندر بچوں کو چھوڑنا ہے اپنے کاروبار کو چھوڑنا ہے تو ان سب چیزوں کے ساتھ جب ہم اتنی عظیم عبادت ادا کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی فوہش بات نہ ہو جو ہمارے اس عظیم عبادت اور عظیم سفر کو کسی بھی طرح سے اس کے اندر نقص پیدا کرنے والی یا عجو ثواب میں کمی کا باعث یا اس عبادت کو ضائع کرنے والی ہو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حبیث پاک ہے کہ من حج للہ فلم يرفض ولم يفسق رجع ولدت امہو جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور نہ کوئی اس دوران کوئی فوحش بات کی نہ گناہ کا منتقل ہوا تو وہ اس دن اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا یعنی حج کے بعد حج سے لوٹتے ہوئے جس طرح سے اس دن پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا یہ بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی تو بہت عزیز بہنوں جو زیادہ راہ ہے وہ ہے تقوا اللہ کی پرہیزگاری اللہ کی محبت اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کی محبت کا ہر کام انجام دینا اور بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کو دوست ہے اور پسند کرتا ہے اگر ہم حج کے مناسب اور حج کا طریقہ سیکھیں تو ہمیں کچھ بنیادی چیزیں سمجھ لینی چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کی طرح حج میں بھی کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں کچھ واقف ہوتی ہیں کچھ سنتیں ہوتی ہیں کچھ مستحب ہوتی ہیں اگر حج کے اندر کوئی فرض چیز رہ جائے جیسے فرض یعنی کہ رکن تو پھر وہ حج ادا ہی نہیں ہوتا फर्ज ही तो वो चीज है जिस पर वो इबादत डिपेंड करती है जिसका नाम है वो इबादत ठीक है ना अगर वो फर्ज अदा नहीं होगा तो इबादत ही अदा नहीं होगी अगर वाजिबात में से कोई चीज अदा नहीं होगी तो اس کا ازالہ یا اس کا کفارہ یا اس کی جو پینلٹی ہے یا اس کا جو ہم یہ سمجھے کہ ہم اس کے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں وہ اس طرح کر سکتے کہ ہم حدود حرم میں ایک چھوٹا جانور ذبح کریں گے جسے دم کہتے ہیں تو اس دم یا اس کفارے کی قربانی کے ذریعے پھر ہمارا حج جو ہے وہ درست ہو جائے گا لیکن یہ جب ہوگا جب ہم سے کوئی فرض نہیں بلکہ صرف اور صرف کوئی واجب ترک ہوا یا واجب میں کوئی کمی رہ گئی یا چھٹ گیا واجب تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فرض کسے کہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ واجب کسے کہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سنت کسے کہتے ہیں ٹھیک تاکہ پھر ہم اسی اہمیت کے ساتھ اس کو اس کام کو ادا کریں اچھا جیسے مثال کے طور پر جو طواف زیارت ہے یہ فرض ہے احرام پہن کر نیت کرنا حج کی فرض ہے تواف زیارت فرض ہے اور عرفات میں وقوف کرنا فرض ہے مثال اگر ان میں سے کوئی ادا نہیں ہوگا تو حج ادا نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر کسی کا خدا نخواستہ تواف زیارت ادا نہیں ہوا تو اس کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تواف زیارت ادا نہ کر لے جب تک اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا اور جب تک اس پر ایک خاص پابندی جو ہے احرام کی وہ باقی رہے گی اسی طرح اگر کوئی شخص طواف زیارت سے پہلے اور یعنی اس نے جو ہے وہ رمی تو کر لی مطلب اس نے جو ہے وہ توقف عرفات تو کر لیا رمی تو کر لی لیکن ابھی اس نے جو ہے قربانی نہیں ہوئی اس کی اور اس نے بال بھی نہیں کاٹے اور اس نے اس سے پہلے خدا نستہ میاں بیوی بی کے تعلقات یا اس کے متعلق کوئی چیز اس سے سرزد ہو گئی تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا اس کا بھی کفارہ یا دم ہوگا اور وہ ہوگا کہ اس کو بدنا ادا کرنا پڑے گا یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی ادا کرنی ہوگی تب جا کے اس کا حج درست ہوگا اسی طرح اگر ممنوعات میں سے جو احرام کے ممنوعات ہیں جیسے خوشبو لگانا یا مردوں کے لیے سلا کپڑا پہن لینا یا عورتوں کے لیے اپنے چہرے کو ڈھک لینا یا ناخون کاٹ لینا یا وقت آنے سے پہلے یعنی کہ جب تک کہ ہمارا احرام نہیں کھلتا اس سے پہلے ناخون کاٹ لیں یا اس سے پہلے کوئی خوشبو لگا لیں یا اس سے پہلے کوئی بال کاٹ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی بھی جو ہے وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر چھوٹی غلطی ہوگی احرام میں تو اس کے لیے کوئی چھوٹا کفارہ ہوگا یعنی صدقہ دینا ہوگا اور اگر بڑی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس پر دم دینا ہوتا ہے اور اگر بہت معمولی کوئی چھوٹی سی غلطی ہے بہت ہی چھوٹی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوتا بس آپ تھوڑا بہت صدقہ دے دیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں تو پھر ان اللہ تعالیٰ وہ گنا جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو سنت جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پہ جب آپ ارفات پہنچے تو وقوف ارفات سے پہلے غسل کر لینا یہ کیا ہے سنت ہے تو اگر موقع ہو تو کر لے مرد حضرات کر سکتے خواتین کے لیے ذرا مشکل ہے تو اگر یہ کوئی ادا نہیں کر پاتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا سنت تر کرنے پر ٹھیک ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو بہت اجر ملے گا اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری سنتیں ہیں سنتوں کے کام ہیں تو وہ بھی ہمیں سمجھنے چاہیں گے جان, جانا چاہیے تو ان چیزوں کو بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے لیکن اگر کبھی غلطی سے یا بھولے سے یا کچھ رہ جاتا ہے اس میں سے, تو کوئی گناہ نہیں ہوتا اور حج جو ہے وہ درست ہوتا ہے اس میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی تو یہ فرائض اور یہ واجبات اور سنتیں ہمیں سمجھ لینی چاہئیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں فرائض حج تین ہیں ان کو ارکان حج بھی کہتے ہیں فرائض حج بھی کہتے ہیں جیسے میں نے کہا ان میں سے اگر کوئی چھٹ جاتا ہے تو پھر حج ادا نہیں ہوتا یا اگر ان میں سے کوئی تاخیر سے ادا ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی کفارہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے حج کی نیت کرنا یعنی کہ احرام کا لباس جو خواتین کا ہے یا جو مردوں کا ہے وہ اخسوس وہ پہن کے بعد پھر اس کے بعد حج کی نیت کر کے درود پڑھ کے تلبیہ پڑھ لینا تلبی, تلبیہ کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے تو یہ حج کی نیت کہلاتی ہے یہ فرض ہے اس کے بغیر آپ کا عمرہ یا حج ادا نہیں ہوتا تو حج میں اور عمرے میں نیت جو ہے وہ شرط ہے فرض ہے لازم ہے اسی طرح طواف زیارت اور وقوف عرفہ اب وقوف عرفہ جو نو کو ظہر کے بعد سے لے کر اور غروب آفتاب تک سنت ہے کہ آپ وقوف عرفات کریں یعنی عرفات کے میدان میں جا کر وہاں زہر اور اثر کی نمازیں آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالی سے خوب دعائیں کرنی ہے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ سنت ہے تو یہ جو س... یعنی ہاتھ اٹھا کر خدلا رو کھڑے ہوا کرنا سنت ہے لیکن وقوف ارفات جو ہے اس وقت تک کے اندر کرنا یہ حج کا رکنے اعظم ہے اگر کسی نے یہ ادا نہیں کیا یا کسی نے اس مغرب تک نہیں پہنچا پھر مغرب کے بعد وہ رات بھی پوری گزر گئی اور وہ عرفات میں نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج فوت ہو گیا اور حج ادا ہی نہیں ہوا تو یہ وقوف عرفات حج کا رکنے اعظم ہے ان میں سے یعنی اگر کوئی بھی ادا نہیں ہوگا طواف ادا کی کی نہیں اچھا اسی طرح توافظ زیارت ہے. اگر کسی توافظ زیارت کو ادا نہیں کیا کی بارہ ذیل کے مغرب کے وقت تک اگر کسی نے یہ ادا کر لیا تو اس کا حج بالکل درست ہو جائے گا اور اس کا حج مکمل ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے اس پورے وقت میں ادا نہیں کیا اور بارہ تاریخ کے غروب آفتاب گزر گئی تو اب اس کو ادا تو کرنا ہی ہے لازمی اس کے بغیر تو اس کا آج مکمل نہیں ہوگا لیکن کیونکہ اس نے اس کے اصل ٹائم سے آگے جا کے ادا کیا وہ وقت گزر گیا جو اس کا مصنون وقتہ مقرر وقت تھا تو تاخیر کرنے پر اس کو ایک دم دینا پڑے گا اور تواف زیارت اور سی بھی ادا لازمی کرنی ہوگی اور اس وقت تک وہ اپنے ملک واپس نہیں آ اور اگر واپس آ گیا تو اسے واپس دوبارہ جا کے کرنا پڑے گا اور اس وقت تک وہ شوہر اور بیوی والے تعلقات کی پابندی میں رہے گا تو یہ تینوں سمجھ لیں کہ یہ تینوں فرائض ہے حج کے حج کے واجبات چھ ہیں مزدلفہ میں قیام کرنا یعنی نو اور دس ضلحج کی درمیانی رات میں پھر رمی کرنا گیارہ دس تاریخ کی صبح فجر کے بعد جو رمی ہے جمرات القبا کی وہ بھی اور گیارہ بارہ کی رمی بھی یہ کیا ہے حج کا واجب ہے دس تاریخ کو صرف جمرہ اقبا یعنی ایک شیطان کی رمی ہوتی ہے ایک ستون کی رمی ہوتی ہے اور گیارہ اور بارہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے یہ حج کا واجب ہے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے گا ترک کر دے گا تو اسے رمی تو کرنی ہی پڑے گی اس کے علاوہ اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا وقت کے بعد کرنے کا یعنی کہ دم دینا پڑے گا تب اس کا حج جو ہے وہ درست ہوگا اسی طرح دس ذلحج سے بارہ غروب تک قربانی کرنا یہ بھی حج کا واجب ہے اور یہ حج کی قربانی ہے یہ عام وہ قربانی نہیں ہے جو ہم ذلحج کی قربانی گھر میں کرتے ہیں سنت ابراہیمی کی یہ دراصل قربانی حج کر اور حج تمتو کا شکرانہ ہوتی ہے اور یہ بھی واجب ہے اسی طرح حلق یا قصر کرنا مردوں کے لیے حلق افضل ہے قصر بھی کر سکتے یعنی پورے سر کے بالوں میں سے ایک انچ سے زیادہ ڈیڑھ انچ تک کے بالوں کو پورے سر میں سے کاٹے اور خواتین صرف قصر کریں گی یہ بھی دس ذیل کو ہوگا اور قربانی کے بعد ہوگا دس کو بھی دس سے لے کر اور بارہ کے درمیان بس جیسے یہ قربانی ہوتی ہے اس کے فوراً بعد بالوں کا حلق یا قصر کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی حج کا واجب ہے اور اس کے بعد آپ کی احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کا پہلا حصہ جو ہے اس سے آپ آزاد ہو جاتے یعنی احرام سے باہر آنے کے دو درجے یا دو سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالوں کو جب کٹن کرتے ہیں تو آپ کی سوائے ایک کے باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے اور دوسرا سٹیپ ہوتا ہے تواف زیارت کے بعد آپ کی باقی پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں پھر تواف زیارت کے بعد جو سی کرتے ہیں تواف زیارت تو فرض ہے لیکن صحیح جو ہے اس کے ساتھ کرنا سفا مربا کی وہ واجب ہے پھر طواف ودا یہ حج کا سمجھے کہ آپ چھٹا واجب ہے طواف ودا کیا ہے کہ جب آپ مکہ سے واپس آ رہے ہیں مکہ چھوڑ کر یا تو اپنے ملک آ رہے ہیں واپس یا مدینہ جا رہے ہیں تو جب آپ وہاں سے روانہ ہو تو آخر میں ایک طواف بیت اللہ کا کرنا یہ حج کا واجب ہے اور اگر کوئی اس کو چھوڑ دے تو پھر اس کو حدود حرم کے اندر ہی وہی دم یعنی کہ فدیہ جو ہے وہ دم دینا پڑتا ہے چھوٹے جانور کی قربانی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو یہ بھی سمجھ لیں یہ حج کا واجب ہے نا تو اگر وہ اس کی قربانی کے کرنے کے بعد پیسے نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو اب کیا کرے گا وہ وہ جو ہے وہ کیا کرے گا وہ دس روزے رکھے گا اس کے کفارے میں اور دس روزے کس طرح رکھیں گے کہ تین روزے تو وہ حج کے دنوں میں رکھے گا جب اس نے حج کا احرام پہن لیا تو وہ آٹھ سات آٹھ نو کو بھی رکھ سکتا ہے حج کے احرام سے پہلے بھی یعنی شروع بھی سات تاریخ سے کر سکتا ہے سات آٹھ نو کو رکھ لے یا چھ سات آٹھ کو رکھ لے ٹھیک ہے یا پانچ چھ سات کو رکھ لے اس طرح ذیل کے انہی دنوں کے اندر وہ تین روزے رکھ لے اور سات روزے اپنے گھر واپس آنے کے بعد رکھے تو اس طرح سے وہ قربانی کا ایک کفارہ ادا کر دے گا یعنی قربانی نہ کرنے کا اگر اس کی تداد نہیں تھی تو اس کا ازارہ وہ دس روزے رکھ کر کرے گا اب ہم آتے ہیں کہ حج کے سفر پہ جب ہم روانہ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلا دن حج کا اور یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہم سب بڑی دعائیں کرتے ہیں جس کے لیے ہم یہاں سے جاتے ہیں اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج نصیب کرے تو حج جو ہے نا وہ آرٹ ذی الحج سے سٹارٹ ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ میں مدت سے اس آس پر جی رہی تھی جو لوگوں سے سن سن کے نقشے ہیں کھیچے حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے کبھی جا کے دیکھوں خداخوں سے اپنی میں مدت سے اس آس پر جی رہی تھی اور وہ شہر حرم وہ مدینے کی گلیاں وہ عرفات کا دن منا کی وہ راتیں میسر کبھی ہوں ہمیں سارے جلوے میں مدت سے اس آس پر جی رہی تھی तो अब वो दिन आ गया अब आप यू समझें कि आप अपने रिहायश का या आपका होटल है जहां आप इतने दिन से रह रही हैं, अब आपको वहां से روانہ ہونا ہے اور حج سے یعنی روانہ ہونے سے آٹھ تاریخ سے پہلے آپ کے پاس دو یا تین دن پہلے کچھ نمائندے آئیں گے مکتب کے جو آپ کے مولم کے نمائندے ہوں گے یا مکتب کے نمائندے بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی حج پر روانگی کا وقت کیا ہوگا کیا آپ کو سات تاریخ کی رات میں لے کے جائیں گے یا آٹھ کی صبح میں لے کے جائیں گے وہ آپ کو وقت بتائیں گے روانگی کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو مینا اور عرفات کے لیے ایک लेकर जाएंगे जो आप अपने गले में पहनेंगे وہ آپ کو دے کر جائیں گے اس پر آپ کا مینا اور عرفات کا جو ایڈریس ہوگا وہ لکھا ہوگا کہ مینا میں آپ کا مکتب یا آپ کا خیمہ آپ کا کیمپ کس جگہ ہے کس روڈ پر ہے اس کا نمبر کیا ہے اس کا روڈ کا نام کیا ہے عرفات میں کہاں پر ہوگا آپ کا خیمہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے لازمت پھر اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو ٹرین سے اگر آپ کا جانے آنے کا ٹریولنگ کا گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ میں جس میں بھی انتظام کیا گیا اگر ٹرین سے انتظام ہے تو آپ پھر اس ٹرین کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دے کر جائیں گے اور اگر ٹرین سے نہیں ہے تو نہیں دے تو آپ نے اس وقت کو بھی یاد رکھنا ہے تاکہ جب آپ کی قربانی ہو جائے تو اس سے تقریباً آپ دو گھنٹے تین گھنٹے کم از کم آگے کر کے پھر اپنے بالوں کو کاٹ لیجئے گا یہ وقت بھی آپ نے یاد رکھنا یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے بتا کر جائیں گے اور اس سے پہلے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا بیگ بنا لینا ہے جس کو آپ اپنے پیچھے ٹانگیں گی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو بچوں کا جس طرح اسکول کا بیگ ہوتا ہے پیچھے ٹانگنے والا اس طرح سے ایک ہلکا سا بیگ آپ لیجیے گا تاکہ اس کا اپنا ویٹ نہ ہو اور اس پر آپ کو جانے کے لیے کچھ سامان جو ہے اس کے اندر رکھنا ہوگا منا جانے کے لیے آپ اپنا جتنا سب سامان آپ یہاں وہ سب کے نہیں پہن, رنگے, پہن رنگے, وہ بھی آپ رکھ لیجئے گا اس کے علاوہ بغیر خوشبو کا صابن اپنے دوائیاں موبائل چارجر کچھ پیسے اس کے علاوہ کچھ خشک کھانے کی چیزیں رکھ لیں جیسے بسکٹ ہیں یا کھجور ہے یا چنے ہیں یا ڈرائی فروٹ ہیں یا اس طرح سے کوئی بھی ایسی کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس آپ رکھ لیجئے پلیٹ چمچ گلاس گلاسیات کپ رکھ لیجیے چٹائی رکھ لیجیے के کے لیے اور اگر کوئی ہلکی سی چادر بھی چاہیں تو وہ رکھ لیں مسدلفا میں جب آپ قیام کریں گے تو اگر آپ وہاں لیٹ کر سوتی ہیں تو اپنے اوپر ایک ہلکی سی چادر اوڑھ لیجیے گا وہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیجیے ٹھیک ہے تو یہ دوائیں وغیرہ جو ہے وہ ضرور اپنی یاد سے لے کر جائیے گا بغیر خوشبو کا صابن لے جائیے گا اور اپنے جو بھی اس کے علاوہ اگر آپ है کو کوئی ضرورت کی چیز لگتی ہے جیسے اس کے ان ساری چیزوں کو آپ تیار کر لیجئے اور جب آپ کو جس دن بلایا گیا ہے وقت دیا گیا ہے کہ آپ بنا کے لیے روانہ ہوں گے اس وقت سے آپ تھوڑی دیر پہلے یا بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو رات کو جانا ہے تو آپ ایک اسی دن شام میں ہی آپ فریش ہو جائیں غسل کر لیں غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لیجیے ناخن کاٹ لیجئے اور بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کپڑے وغیرہ چینج کر لیجئے کہ اب آپ کو جب روانہ ہونے کو کہا جائے گا تو آپ فوری طور پہ روانہ ہو جائیں یہ سارا کام آپ نے پہلے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے صبح جانا ہے تو آپ رات میں ان سب تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیے اب کیا کرنا ہے آپ نے جوتے آپ نے آرام دے پہن کر جانے ہیں اور ایک چپل یا ایک جوتا آرام دہ ہی ہو بہت وہ اپنے ساتھ بھی لے جانا ہے تاکہ خدا نہ خاص طرح کا چپل جوتا کھو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا چپل یا جوتا بھی ضرور موجود ہے اس کے علاوہ سن گلاس ضرور لے جائیے گا اور چھتری جو ہے نا وہ بھی ضرور لے جائیے گا جو فولڈ ہونے والی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب نے کیا کرنا ہے کہ تمام چیزیں آپ نے کر لی احرام پہننے سے پہلے یا اس کی نیت حج کی نیت سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے اور اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آپ فرض نماز پڑھ کر احرام کی نیت کریں گے حج کی اور اگر فرض کا وقت نہیں ہے تو آپ دو رکعت نفل ادا کریں اور اگر مکرو وقت ہے تو آپ دو نفل بھی چھوڑ سکتے ہیں ایک بات اور یہ کہ اس کے لیے حرم جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حرم جائیں طواف کریں اور اس کے بعد نیت کریں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے جہاں آپ کا ہوٹل ہے آپ وہیں سے نیت کر کے جائیں گے اور ایک اور بات یہ بھی کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو جن لوگوں کی رہائش گاہ عزیزیہ یا پتہ قریش یا شیشہ یا ان, ان مقامات پر ہوتی ہے جو ذرا دور ہیں مکہ کے دور دراز تھوڑے سے تھوڑے سے دور دراز مقام ہے, زیادہ دور نہیں ہے پندرہ منٹ لگتے ہیں آپ کو شٹل سے دس منٹ لگتے ہیں آنے جانے میں تو اگر ان کے ہم دور ہوتے ہیں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ حج سے تین دن پہلے یعنی جیسے آٹھ تاریخ سے تین دن پہلے نا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے اور پھر ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ حرم نہ آئیں کیونکہ ایک تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور سڑکوں پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے جو ہے وہ ٹریول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر کوئی خود جانا چاہتا ہے تو پھر وہ بہت مہنگے پیسے ہوتے ہیں اس کے ٹیکسی سے جائیں گے اگر پرائیویٹ گاڑی کریں گے تو ایک تو یہ کہ دور بہت کی, آپ کو بہت لمبا پیدل چلنا پڑے گا حرم جانے کے لیے اور دوسرے مانگے دام بھی دینے پڑتے ہیں تو اس دوران میں مرد حضرات وہی قریبی نماز کے جو مساجد ہوتی ہیں اس علاقے کی وہی پر نماز ادا کریں تو آپ بھی اپنی نماز ادا کر کے اگر فرض ہے تو فرض کا وقت ہے تو اس کے بعد اور اگر فرض کا وقت نہیں گے تو دو نفل ادا کر کے آپ احرام کی نیت سے اس کے بعد آپ نیت کریں گے اور بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کی گاڑی آنی ہے اس سے آدھا گھنٹے پہلے جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے گاڑی آنے کا اس سے آدھا گھنٹے پہلے آپ تقریباً نیت کر لیجئے اور اپنے آپ کو بالکل ریڈی رکھیے کہ جیسے ہی گاڑی کی اطلاع ملتی ہے آپ فوری طور پہ روانہ ہو جائے اور آپ کی طرف سے کوئی دیر نہ ہو تو دو رقط نفل ادا کریں گے اگر تو اس کا طریقہ آپ کو معلوم ہے جیسے آپ نے عمرے سے پہلے کیا تھا کہ آپ نے پہلی رکت کے اندر سرے کافرون پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں سرے اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے حج کی نیت کرنی ہے حج کی نیت کے الفاظ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاتی ہوں اور اس کے نیت کے بعد آپ منا روانہ ہو جائیں گے حج کی نیت کے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی آپ سمجھے آپ نے نفل یا نماز جو بھی پڑھی ہے وہ پڑھ کے آپ کسی جگہ بیٹھیں اپنی جائے نماز پر اور وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے آپ اگر عربی میں چاہیں تو کر سکتے ہیں اور چاہیں اگر عربی میں نہ کر سکتے ہو مشکل ہے یاد نہیں ہے کوئی بھی وجہ ہے تو آپ اردو میں بھی یا جو زبان آپ کی ہے اس میں بھی آپ نیت کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں لیکن الفاظ ادا کرنا زبان سے یہ سنت ہے ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے لیکن حج اور عمرے کی نیت زبان سے ادا کرنا سنت ہے تو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں حج کی نیت سے حاضر ہوں اے اللہ میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں میں نے اس کا ارادہ کر ہے ہے میں کی لیے آسان بنا دیجئے اور قبول فرمائیے اور سنت کے مطابق مجھے حج کے تمام مناسق کو اور تمام طریقوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کی اور اس کے لیے میں نے احرام باندھا اس کے لیے دعا کے الفاظ عربی میں بھی ہیں اللہ لی و منی اور عربی میں لبئی کا حجا بھی کہہ سکتے اور اردو میں بھی جیسے میں نے آپ سے کہا یہ الفاظ آپ ادا کر سکتے ہیں نیت کے ان الفاظ کے ادا کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ تلبیہ پڑھنی ہے تلبیہ نیت کا حصہ ہے یہ سمجھ لیجئے تین تلبیہ پڑھنا سنت اور کم از کم ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے تو آئیے ہم سب بھی مل کر ایک مرتبہ تلبیہ پڑھتے ہیں لب لبیک لبئی کل شریک لکھول ملک لریک الک اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ساری تعریفیں اور ساری نعمتیں آپ ہی کے لیے ہیں اور ساری بادشاہ ساری حکومت اقتدار اللہ سب آپ ہی کا ہے بے شک آپ کا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اور اس کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھنا سنت ہے اس کے بعد درود پڑھیے اللہ مسلام محمد علی محمد ان کا صلی تعالیٰ ابراہیم علی ابراہیم, ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک علام محمد عالم محمد کما بارک على آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں لہٰذا ان سے اچھی دعائیں کوئی نہیں ہو سکتی ان سے اچھے الفاظ کوئی نہیں ہو سکتے اے اللہ اس میں نے جس حج کی نیت کی ہے اے اللہ اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت کی طلب مقصود ہے اور ایک اور مصنون دعا بڑی پیاری دعا ہے اللہ کا وجنت اوزی کا و والنار اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا آپ کی خوشنودی نودی آپ کی رضامندی اور آپ کی جنت کا سوال کرتی ہوں آپ کی جنت مانگتی ہوں آپ کی خوشنودی نودی مانگتی ہوں آپ سے اور آپ کی ناراضگی اور آگ سے میں اے اللہ آپ کی پناہ چاہتی ہوں آپ مجھے اس سے ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھیے سنت بھی ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت بھی ہے اچھا جب آپ تلبیہ پڑھیں تو اب آپ نے جو تلبیہ پڑھنی شروع کرنی ہے اس وقت سے لے کر کب تک پڑھنی ہے درحج کی جمرۂ اقبا کی یعنی کہ بڑے شیطان کی جو رمی آپ نے دس ضلع کو صبح کرنی ہے اس وقت تک آپ نے تلویہ پڑھنی ہے جب آپ رمی کے لیے جائیں گے تو رمی شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلویہ بند کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت شروع ہوئی ہے جب آپ نے نیت کی ہے اور کی رمی سے پہلے تلبیہ رک جائے گی بس یہاں تک آپ نے تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور خواتین کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے زور سے نہیں پڑھنا مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا ہے یہ پسندیدہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک تمام پتھر درف مٹی کے ذرے سب تلویہ پڑھتے ہیں اور سب کے طلبیہ پڑھنے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس نے تلویہ پڑھی تھی یہ سنن ترمیزی کی حدیث ہے تو اب بہنیں خوب کثرت کے ساتھ تلویہ پڑھیں اچھا اب ایک اہم بات جو کہ خواتین کے لحاظ سے بہت ضروری ہے جاننا کہ اگر کوئی خاتون پیریڈس کی حالت میں ہے تو وہ کیا کرے گی جو خاتون پیریڈس کی حالت میں اس وقت ہے یا نیت کے بعد اس کو پیریڈ آ جاتے ہیں دونوں کے حوالے سے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے جو خاتون اس وقت ناخاکی کی یا پیریڈس کی حالت میں وہ بھی نیت اسی طرح کرے گی اس طرح ابھی نیت کی ہے ٹھیک ہے اسی طرح وہ اپنی رہائش گاہ سے جہاں سے وہ جا رہی ہے حج کے لیے اسی طرح وہ نیت کر کے جائے گی اور نیت سے پہلے وہ بھی غسل کرے گی جیسے کہ سب نے غسل کیا ہے اگر اس کے لیے کوئی بیماری کا ڈر ہے کوئی طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہے اس کنڈیشن میں غسل کرنے سے تو وہ غسل نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کر سکتی ہے تو ضرور کر لے تاکہ وہ فریش ہو اگلے دو تین دن تک کے لیے اچھا اگر اس نے پیریڈس کی حالت میں احرام کی نیت کر لی تو اب وہ کیا کرے گی اب وہ منا بھی جائے گی نیت کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اور دعائیں کرتی رہے گی منا جا کر بس وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی اور طواف زیارت اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے ٹھیک ہے ظاہر جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم پیریڈس کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن نہیں پڑھ سکتے اور مکے کا یعنی حرام کا بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مسجد کے اندر جا کر ہوتا ہے نا تو اس لیے پیریڈس کی حالت میں مسجد کے اندر عورت نہیں جا سکتی تو اب کیا کرے گی وہ منا بھی جائے گی دعائیں کرے گی اسی طرح ذکر کرے گی اسی طرح اللہ تعالی سے گڑ گڑا کے ذکر کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزارے گی تسبیحات دعائیں کلمہ استغفار تلبیہ درود شریف اپنی عام زبان میں خوب اللہ سے دعائیں کرنا تحجد کے وقت دعائیں کرنا اسی طرح وہ دعائیں کرے گی جس طرح سب کرتے ہیں اسی طرح اللہ کا ذکر کرے گی. ٹھیک ہے پھر وہ عرفات بھی اسی طرح جائے گی وقوف عرفہ کرے گی اسی سنت طریقے کے مطابق کھڑے ہو کر بس وہ نماز نہیں پڑھے گی اور قرآن نہیں پڑھے گی ٹھیک ہے اسی طرح وہ دعائیں اور ذکر کرے گی گی پھر مزدلفہ جائے وہاں پہ بھی رات کو قیام کرے گی دعائیں کرے گی کنکریاں چنے گی پھر اگلے دن وہ صبح آئے گی رمی کرے گی جمرہ اقبا کی رمی کر کے واپس منا میں آ کے ٹھہرے گی پھر جب اس کی قربانی ہو جائے گی تو قربانی کے بعد وہ اپنے بالوں کو بھی کاٹے گی جیسے کہ سب لوگ کاٹیں گے اب اس کے بعد وہ تواف زیارت کے لیے نہیں جائے گی جب قربانی اور پسر ہو جائے گی بالوں کی اس کے بعد تواف زیارت کرتے لیکن وہ تواف زیارت نہیں کرے گی کب کرے گی تواف زیارت جب وہ پاک ہو جائے گی اچھا جب وہ قربانی کے بعد جب اس کے بال کٹ جائیں گے نا تو اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی احرام کی یعنی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سوائے ایک پابندی کے بالوں کے کٹنے کے بعد تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں یعنی خوشبو لگانا بال کاٹنا خوشبو کی چیز کھانا ناخون کاٹنا خوشبو سے والے صابن اور شیمپو سے نہانا یہ سب کچھ جائز ہو جائے گا اس کے لیے تو جب وہ تیرجر سے پاک ہوگی تو وہ غسل کرے گی غسل کے بالکل اسی طرح کرے گی کنگا بھی کرے گی غسل پہ جس طرح ہم نارمل کرتے پابندیاں ختم ہو گئی ہیں آرام کی اور غسل پاکی کا غسل جس طرح ہم کرتے وہ کرنے کے بعد پھر وہ حرم میں جا کے طواق اور صحیح ادا کرے گی تواف زیارت تو اس طرح اس کا حج جو ہے وہ مکمل ہوگا لیکن اس میں بس یہ بات سمجھ لیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سہولت دی ہے عام حاجی کے لیے بارہ ذیل کی غروب آفتاب تک جو طواف زیارت کرنا لازم ہے اگر اس نے ادا نہیں کیا تو وہ اس کے بعد تاخیر سے کرے گا تو اس کے اوپر دم ہوگا لیکن اگر کوئی عورت پیریڈس کی حالت میں تھی اور وہ بارہ کے بعد کسی دن پاک ہوتی ہے وہ وقت گزر گیا جو عام لوگوں کے لیے تھا لیکن اس عورت کے لیے اس وقت کے گزرنے کے بعد بھی وہ جو ہی پاک ہوگی وہ غسل کر کے آئے گی اور طواف کرے گی چاہے وہ بارہ کے بعد ہی کونا ہو تو اس پر کوئی دم اس تاخیر کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس میں اگر کسی کو احرام باندھنے کے بعد پیریڈ آ گئے تب بھی وہ اسی طرح سارے کے سارے کام جو ہے وہ انجام دے گی حج کے اور اس طریقے سے وہ اپنا حج کو مکمل کرے گی اچھا اگر کسی عورت نے عمرے کی نیت کی ہوئی تھی وہ یہاں سے گئی ہے حج تمتوں کے لیے اس نے عمرے کی نیت کر لی تھی یا وہ عمرے کی نیت جب کر کے گئی ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں تھی یا اس کو عمرے کی نیت کرنے کے بعد مکہ پہنچتے ہی اس کو حیض آ گئے پیریڈس اور ابھی اس نے عمرہ ادا ہی نہیں کیا تھا کہ وہ بیٹھ گئی تو اس کے بعد وہ کیا کرے گی وہ انتظار کرے گی کہ جب اس کے پیریڈ ختم ہوں گے وہ عمرہ کرے گی لیکن اگر اس کے بالکل فوراً بعد اس کی پپاکی سے پہلے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اب وہ عورت کیا کرے گی اب وہ عورت یہ کرے گی کہ وہ اپنے عمرے کے احرام کو کھول کی یعنی وہ کنگھا کر لے گی یا خوشبو لگا لے گی یا غسل کر لے گی یعنی کوئی بھی ایسا کام کرے گی جس سے کہ احرام کھل جاتا ہے یا اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ لے گی تو اس عصر میں تیل لگا کے کنگھا کر لے گی اس نیت سے کہ میں اپنے عمرے کے احرام کو کھول رہی ہوں اس احرام کو وہ کھول لے گی اور پھر وہ حج کی نیت سے حج کا احرام باندھے گی پھر وہ تمام حج کے افعال ادا کرے گی اور پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرنے کے بعد حج مکمل کر لے گی. اب جو اس کا عمرہ رہ گیا تھا نا اس عمرے کو وہ حج مکمل ہونے کے بعد مکہ میں رہتے ہوئے ایک عمرہ ادا کر لے گی اس طرح اس کا حج اور عمرہ دونوں ادا ہو جائے گا اور اس نے جو احرام کھولا تھا نا جلدی اس لیے کہ وہ پاک نہیں تھی تو اس نے حج کا احرام پہنا تھا عمرے کا احرام کھولا تھا اس کے اضالے کے لیے وہ ایک چھوٹے جانور کی قربانی یعنی کہ دم دے گی ٹھیک ہے اور اس عورت پر اگر وہ اس کنڈیشن میں اس طرح حج کرتی ہے کہ عمرے کا احرام کھول کر حج کا احرام باندھتی ہے ناپاکی کی وجہ سے تو اس کے اوپر پھر حج کی قربانی واجب نہیں ہوتی اس کے لیے بس صرف اس کو ایک دم دینا ہوتا ہے احرام جلدی کھولنے کی وجہ سے چلے جناب اب ہم نے نیت کر لی ہم حج کے لیے روانہ ہو گئے مینا کے لیے روانہ ہو گئے الحمدللہ اور اللہ کی محبت کا سفر شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں جب کسی کو بلاتا ہے نا اپنے اپنی ملاقات کے لیے تو اللہ فائیو سٹار ہوٹل میں نہیں بلاتا کسی تفریح گاہ میں پکنک پوائنٹ پہ نہیں بلاتا اللہ ایسی جگہ بلاتا ہے جہاں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے جہاں صرف انسان اللہ کی خاطر جاتا ہے اللہ بیابان میں بلاتا ہے اللہ پہاڑوں میں بلاتا ہے اللہ بیرانے میں بلاتا ہے لیکن بس بندہ اللہ کی میں دیوانا وار دورتا چلا جاتا ہے تو ہم بھی لبئی اللہ ہما لبئی پکارتے ہوئے مینا پہنچ جائیں گے اب مینا اور مکہ کے درمیان چھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن اگر آپ عزیزیا میں رہ رہے ہیں تو بس سمجھ لیں کہ ایک ڈیڑھ کلو کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا بہت ہی قریب ہے عزیزیہ سے مینا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مینا سے جو عرفات ہے وہ تقریباً تیرہ کلومیٹر ہے اور عرفات سے مضطلفہ تقریباً نو کلومیٹر ہے اس سے آپ کو ان تمام مقامات مقدسہ جن میں حج ادا ہوتا ہے ان کے جو فاصلے ہیں اس کا بھی اندازہ یہاں پر آپ کو ہو جاتا ہے اب حج کا پہلا دن ہے آپ مینا پہنچ گئے آپ نے غسل بھی کر لیا آپ نے نیت بھی کر لی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ مینا پہنچ گئے ہیں آج کا دن جو ہے وہ کہلاتا ہے یوم الترویہ یہ یعنی کہ یہ دن جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ اس دن آپ کو کوئی خاص محنت مشقت کوئی خاص عدد نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے آج آپ نے صرف مینا کے اندر نمازیں ادا کرنی ہے آپ اگر رات کو پہنچ گئے ہیں سات تاریخ کی رات کو تو پھر آپ مینا کی فجر مینا میں فجر بھی پڑھیں گے پھر ظہر اثر مغرب عشاء ساری نمازیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ فجر کے بعد جاتے ہیں تو پھر آپ ظہر اثر مغرب عشاء یہ ساری نمازیں پڑھیں گے اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیے اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو دعائیں سکھائیے قرآن کی تلاوت کیجیے تصبیحات پڑھیے کچھ چیزیں طے کر لیجیے کہ کم میں روزانہ سو مرتبہ تلریحہ پڑھوں گی کم از کم سو مرتبہ درود ابراہیمی صبح اور شام پڑھوں گی کم از کم سو مرتبہ میں سبحان اللہ سو مرتبہ الحمد للہ سو مرتبہ ماہ اکبر یا سو مرتبہ تیسرا کلمہ سو مرتبہ چوتھا کلمہ سو مرتبہ دوسرا کلمہ یا اسی طرح استقبار سو مرتبہ یعنی یہ ساری چیزیں کچھ طے کر لیں کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس طرح ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے وقت کو گزارنا ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی الفاظ میں اپنی اپنی زبان میں خوب دعائیں ہر نماز کے بعد دعائیں کثرت کے ساتھ کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن ان دنوں کے اندر ہم تلاوت کر سکیں ٹھیک ہے جی اب مینا میں یوں تو تمام نمازیں قصر کرنا یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ مینا مزدلفہ ارفات میں لیکن جو احناف یا حنفی مسلق کے تحت جو لوگ ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں مکہ میں اگر آپ کو اس وقت تک جب آپ مینا کے لیے روانہ ہوئے ہیں اپنے گھر سے مکہ جب آپ پہنچے تھے تو مینا روانہ ہونے سے پہلے اگر آپ کو پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ مینا مصطلفہ عرفات میں پوری نماز پڑھیں گے اور اگر آپ کو ابھی مینا روانہ ہونے سے پہلے یا مینا روانہ ہوتے وقت ابھی آپ کو مکہ میں پندرہ دن سے کم ہوئے دس دن بارہ دن تیرہ دن آٹھ دن ہوئے تو آپ بنا مزلف ارفات میں نمازیں اثر ادا کریں گے اور اپنے کیمپ کے اندر ہی اپنے خیمے کے اندر ہی نمازیں ادا کریں گے ٹھیک ہے یوم الرویہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بس کام ہے اس دن کوئی آپ کو بھاگ دوڑ نہیں کرنی بس آپ نے خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر ذکر کرنا ہے تلاوت کرنی ہے تلبیہ پڑھنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ایک دوسرے کو دعائیں سکھائیں ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتائیں صبر کا مظاہرہ کریں جب آپ جب آپ پہنچتے ہیں نا منا میں پہلے دن جب آپ اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک الگ ہی دنیا میں آ ہیں آپ کے گھر آپ کا ہوٹل آپ کی ساری سہولیات سب پیچھے رہ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندگی کی تربیت سے گزارتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم ہر تکلیف برداشت کر سکے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں تھوڑی مشقت ہوگی کتنی بھی فیسلٹیز ہو جائے لیکن نہ آپ کا گھر ہے یہ نہ آپ کا بستر ہے یہ نہ آپ کی جگہ ہے یہ جگہ بھی کم ہوگی بستر بھی کو جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ملے گا لیکن آپ نے یہ ایک مسافر کی زندگی کی طرح وقت گزارنا ہے اور اس میں بڑا صبر اور شکر کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سعادت دی ہے اگر مجھے ایک کروٹ پر بھی لیٹنے کی جگہ مل جاتی ہے مینا میں عرفات میں مزدلفہ میں تو اس سے بڑی میری خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ دنیا کے دو ارب انسانوں میں سے اللہ نے مجھے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا ہے جو اللہ کی محبت کے اس سفر میں یہاں پر موجود ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت کی نظر سے دیکھے گا جن کے لیے اللہ کی مغفرت اور جنت کے فیصلے ہونے والے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ و تعالیٰ. تو آپ بس مشقت کو برداشت کرنے کی ذہن میں رکھیے اللہ نہ کرے مشقت آئے لیکن اگر آتی ہے تو خندہ پیشانی سے مسکرا کے اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو آرام پہنچائیے دوسروں آئیے دوسروں کے لیے قربانی دیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کے حج کا جو اجر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جی تو مینا میں آپ نے پہنچ کر اپنے سامان کو رکھ دینا ہے واش روم وغیرہ وہاں موجود ہوتے ہیں آپ نے وقت سے پہلے واش روم پہنچنا ہے یعنی نماز کے وقت سے پہلے یہ نہیں کہ ٹائم ہو گیا تب ہم پہنچے تو رش بہت ہوتا ہے تو واش روم میں پہلے سے آپ ازان کے ٹائم سے کافی دیر پہلے چلے جائیں تاکہ آپ واش روم سے اور وضو سے فارغ ہو کے آئیں اور اول وقت میں آپ نمازیں ادا کریں اچھا مینا میں آپ کو نا اس طرح کے بورڈس بھی نظر آئیں گے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر کا بورڈ لکھا ہے نا مینا اینڈ ہیئر اسی طرح آپ کو ایک بلو کلر کا سیم ایسا ہی بورڈ نظر آئیں گے جہاں لکھا ہوگا مینا اسٹارسر یعنی کہ مینا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں لکھا ہے مینا یعنی کہ یہاں پر مینا کی حدود اور ختم ہوتی ہیں یہ مینا کی حدود کی لمٹس کی جو بورڈ ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بلو کلر کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف آپ کو بورڈ یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو سڑک کے کنارے نظر نظر آ رہے ہوں گے اس طرح کے روڈ جو ہے کہتے اس کو نمبر ہوتے جو بورڈ ہے وہ نظر آئے گا ان شاء اللہ تکون سا بنا ہوا ہے نا اوپر کی طرف جا کے یہ, یہ کہ یہاں پر مینا کے سارے خیمے ہیں یہ مزدلفا ہے یہاں پر لکھا ہوا آپ دیکھیے جمرات اتنے کلو ہے مینا اتنے ہے اور مزدلفا اتنے راستے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ تریقول جوہرا نظر آ رہا ہے لکھا ہوا تریق الجوہرا روڈ کا نام ہے یعنی کہ روڈ کا نام ہے جوہرا اور اس کا نمبر ہے 56 اچھا پاکستانی ففٹی 56 نمبر روڈ پر یا 62 نمبر روڈ پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ठीकے? طریقے سکول ارب 62 نمبر ہوتی ہے اور طریقے جوہرا ففٹی نمبر ہوتی ہے یعنی کہ روڈ کا نام ہے اور آپ کے جو خیمے ہوں گے آپ کے جو کیمپس ہوں گے وہ انہیں میں ہوں گے یا تو 62 میں یا ففٹی میں ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں یہ مینا میں آپ کو ایک منظر نظر آ رہا ہے کہ مینا کے خیمے مینا کی وادی جو بالکل پورے سال خالی ہوتی ہے یہ پانچ دنوں کے لیے ایک شہر کی طرح سے بس جاتی ہے آباد ہو جاتی ہے اور ایسا روح ارور منظر ہے کہ جب آپ جائیں گی تو آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ یہ کیا خوبصورت نظارے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے جن کو دیکھ کر انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے تو اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں سرف کریں مکاتب جو ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب کے جمع ہے مکاتب ٹھیک ہے مکتب یعنی کہ جو آپ کا خیمہ ہوتا ہے اس, اس کو ہم مکتب بھی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں تو جو خیموں کی ترتیب ہے یہ نمبروں کے ترتیب سے نہیں ہوتی یعنی مثال کے طور پہ کوئی 5 نمبر اگر خیمہ ہے تو اس کے برابر میں ہو سکتا ہے 25 نمبر ہو تو ترتیب سے نہیں ہوتے تو بس آپ نے اپنے خیمے کا نمبر یاد رکھنا ہے اپنے روڈ کا نمبر جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اور آپ کا جو خیمہ ہوتا ہے یعنی جو آپ کا کیمپ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستانی پرچم لگا ہوا ہوتا ہے اس پر ایک پول لگا ہوا ہوتا ہے پول نمبر بھی آپ ضرور یاد رکھیے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ لیں گے اس تصویر کے اندر تو یہ مکتب نمبر ہے بارہ آپ کو ٹویلو اسی طرح آپ کا بھی ایک مکتب نمبر ہوگا آپ نے مکتب نمبر جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اچھا اب آگے دیکھیے کہ جو آپ نے مینا جاتے ہوئے جو آپ کو کارڈ دیے گئے تھے وہ ایسے کارڈ ہوں گے یہ مکتب کارڈ ہے کہ مینا کا آپ کا جو ٹینٹ ہے اس کا نمبر ہوگا تھرٹی ٹو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جیسے یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک کارڈ دکھا رہی ہوں اس میں آپ کا جو ٹینٹ نمبر ہے وہ اس بار لکھا ہوگا جیسے یہاں کسی کا ٹینٹ نمبر لکھا ہے تھرٹی ٹو یہاں پہ لکھا ہے पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोल नंबर लिखा है 5 521 यानि 521 ये बड़ी वाली का है और इस पे 5 ट्वेंटी वन है 5 5 और नहीं 5 जो है और ये 5, ये जो 521 है ये है आपकी रोड नंबर ठीक है ये आपका पोल नंबर होगा فائیو 5 فائیو 521 ون یہ آپ نے جس کا بھی جو بھی آپ کا کول نمبر ہو وہ اسی طرح ابلک کے ساتھ ہوگا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ خانے اس طرح سے مردوں کے بھی ہوتے ہیں اور کے بھی ہوتے ہیں علیحدہ رہنا ہوں گے آپ کا اور مردوں کا جو کیمپ ہے وہ بھی علیحدہ رہنا ہوگا لیکن بلکل سمجھے کہ یا تو آمنے سامنے ہوتے ہیں یا برابر برابر ہوتے ہیں یا ایک لائن میں ہوتے ہیں تو بالکل قریب ہی آپ کے محرم کے بھی جو خیمے ہوں گے وہ وہیں پر ہوں گے نماز کے اوقات میں آپ وضو جو ہے وہ ذرا جلدی کر لیں جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی پہلے کہا اور جو واش روم کے اندر اور وزو خانوں کے اندر جو پانی کی ٹوٹی ہوتی ہے اس کو کم کھولیے کیونکہ وہاں بہت پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے تو آپ کے پاس جب کپڑے بھی پورے گیلے ہو جاتے ہیں اچھا اب آپ کو مینا سے عرفات روانہ ہونا ہے جس طرح آپ آٹھ تاریخ کو رات میں آگئے تھے مینا اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو آٹھ تاریخ کی رات میں عرفات یعنی عرفات بھی آپ کو نو کی رات سے لے لے جایا جائے یعنی کہ نو تاریخ کو صبح جو ہے ارفات کی تو ہو سکتا ہے آپ کو اس صبح سے پہلے رات میں ہی جو ہے وہ ارفات لے جایا جائے, جائے اور ہو سکتا ہے صبح لے جایا جائے, جائے سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد نو ذلحج کو یوم ارفا کے دن تلبیہ اور تکبیر اور تحلیل یعنی اللہ اکبر الحمد للہ سبح اللہ اللہ, اللہ کہتے ہوئے آپ مینا سے عرفات روانہ ہوں گے لیکن آپ کو جو وقت بھی دیا جائے آپ پہلے ریڈی ہوں اور اپنا بیگ جو وہ اپنے کندھے پر ڈانگ لے ریڈی ہو جائیں وزو کر لیں واش روم سے ہو لیں اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا طریقہ ہوگا اس کے ذریعے سے ان اللہ تعالی آپ عرفات پہنچا دیے جائیں گے مکہ سے مینا آپ کو اور نو کی صبح آپ مینا سے عرفات پہنچیں گے عرفات جہاں پر آج آپ حج ادا کریں گے حج کا رکن آزم دراصل حج یوم ارفا کا نام ہے الحج جو یوم ارفا یعنی حج عرفات کے وقوف کا ہی نام ہے کچھ لوگ ٹرین کے ذریعے جائیں گے کچھ بسوں کے ذریعے جائیں گے اور کچھ پیدل جائیں گے جو ذریعہ بھی جائیں گے یہاں پہ دیکھیے دکھایا گیا کہ ٹرین اسٹیشن جو ہے کیسا ہوگا ٹرین میں تو آپ کو جس طرح بلو کلر کا جو آپ کا یہاں پہ بین نظر آ رہا ہے یہ آپ کو مستقل ہوگا یہ ٹرین کا ٹکٹ ہے اور یہ اسکین ہوتا ہے اس کو آپ نے پہلے رہنا ہے ذریعے سے آپ ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ٹرین والوں کے لیے ہیں, جو بس سے جائیں گے ذریعے اب آپ ارافات پہنچ گئے ٹھیک ہے جی ارفات میں کرنے کا کام کیا ہے مصروف ترین دن ہے آج ٹھیک ہے مصروف ترین دن اس کے بعد والا بھی ہے دس ذلحج بھی ہے لیکن نو ذیل کیا ہوگا آپ نے سفر کر کے منہ سے ارفات پہنچنا ہے اور بہت لاکھوں پچیس تیس پینتیس لاکھ لوگ ہیں آج جو عرفات میں اکٹھا ہوں گے کثرت کے ساتھ آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے ہو سکتا ہے آپ کو سفر میں ٹائم لگے آپ کو پیدل آنا ہو یا آپ کو بس سے جانا ہو آپ کو ٹرین سے جانا ہو لمبا سفر ہو تھوڑا سا آپ کو مشقت ہو چلنا پڑے جو بھی کرنا ہوگا دیکھیے یہ سفر حج ہے تو اللہ تعالی ہمیں گزار ہی رہے ہیں ایک تربیت سے نا تو بس اس میں کسی طرح کی شکوا شکایت تکلیف کا اظہار نہ کیجئے بلکہ اللہ کے ذکر میں وقت کو گزارتے ہوئے آپ عرفات پہنچ جائیں اب آپ عرفات پہنچے تو آپ عرفات میں بھی اب خیمے کے اندر ہی ہوں گے اور وہاں بھی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اے سی لگا ہوا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں آپ نے صرف دن کا ایک حصہ گزارنا ہے رات نہیں گزارنی ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے عرفات پہنچ جانا ہے اچھا عرفات میں آپ کے پاس بستر نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے ظاہر سی بات ہے لیکن کارپٹ بچھے ہوئے ہوں گے فرش پہ اے سی چل رہے ہوں گے پانی کے کولر ہوں گے پانی کے ٹھنڈی یخ بوتلیں جگہ جگہ جو ہے وہ ڈیپ فریزر رکھے ہوئے ہوتے ہیں چلر رکھے ہوئے ہوتے ہیں الحمد بہت زیادہ انتظامی لحاظ سے آسانیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ رات میں پہنچ گئے تو تھوڑی دیر آپ آرام ضرور کریں سو جائیں تھوڑی سی دیر اگرچہ کہ یہاں سونا پسندیدہ نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ نے اب پورا دن جاگ کر عبادت میں دعاؤں میں وقت گزارنا ہے اس لیے تھوڑا سا آرام کر لیجئے اگر آپ فجر کے بعد پہنچے ہیں تو بس ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو آپ کے پاس آرام کا وقت نہیں ہوگا لیکن اگر فجر سے پہلے پہنچ گئے تھوڑی دیر آرام کریں پھر تحجد پڑھیں فجر کی نماز پڑھیں یہاں بھی وزو خانے قریب قریب ہوتے ہیں واش روم قریب ہوتے ہیں خواتین کے الگ ہوتے ہیں مردوں کے الگ ہوتے ہیں تو شروم اور وزو کی سہولت قریب ہوگی آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور وقت کو ضائع نہ کیجیے باتوں میں وقت نہ گزاریے تکلیف کا شکایت کا اظہار نہ کیجیے یہ تو پورے سفر ہے آج کے لیے پلے باندھ لینے والی بات ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے نماز ادا کر لینی ہے اگر فجر سے پہلے آ گئے اور اگر فجر کے بعد آئے ہیں تو پھر اب آپ نے جو سارا وقت ہے پھر اس کو آپ نے اس طرح گزارنا ہے یہاں پہنچنے کے بعد اب آپ اللہ کا ذکر میں وقت گزاریں گے جب ظہر کا وقت آ جائے گا تو آپ ظہر اور اثر کی نماز ملا کر پڑھیں گے اور جو حنفی مسلق کے تحت جو لوگ زہر اور اثر کی نماز ہے وہ الگ الگ وقتیں پڑھیں گے اگر مسافر ہیں تو قصر پڑھیں گے اگر مسافر نہیں ہیں تو الگ الگ پوری پڑھیں گے اور الگ الگ وقتیں پڑھیں گے اچھا دیکھیے آج حج کا خطبہ ہوگا مسجد نمرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع ادا فرمایا تھا تو آپ جب مینا سے تشریف لائے تھے تو آپ کا خیمہ وادی ارنا میں لگایا گیا تھا جہاں آج مسجد نمرا واقع ہے ٹھیک ہے مسجد نمرا جس جگہ واقع ہے اس کا کچھ حصہ عرفات کی حدود سے باہر ہے اور اس کا کچھ حصہ ارفات کی حدود کے اندر ہے مسجد نمرا میں امام حج خدب حج دیتے ہیں اور زہر اور اصل کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھاتے ہیں امامت میں اپنی جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے تو جو لوگ مسجد نمرا کے بالکل قریب ہیں جن کے خیمے جن کے کیمپ اور جو آسانی سے وہاں مرد جا کر پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور وہاں جا کے پڑھ لیں لیکن جن کے خیمے ذرا دور ہیں ان کے لیے بالکل بھی یہ مشورہ نہیں ہے کہ وہ مسجد نمرا جائیں اور وہاں جا کر خواتین یا مرد کوئی بھی وہاں جا کر وہ نماز پڑھیں اس سے بہتر یہ کہ وہ اپنے اپنے خیمے اپنے کیمپ کے اندر نماز پڑھیں جو اس لیے میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ دور ہیں تو دور سے ایک تو چل کر جانا شدید گرمی جدید ترین دھوپ ہوگی گرمی کا پھر یہ کہ آپ کا جو خیمہ وہکل ہوگا رش بے انتہا ہوگا مسجد نمرا میں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی لہٰذا یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ اپنے مکتب میں اپنے خیمے کے اندر ہی نمازیں ادا کریں اگر آپ کے خیمے دور ہیں تو اب یہ کس طرح پڑھیں گے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے مرد حضرات کی تو دائرے کے جماعت ہوگی اور خواتین بھی اس جماعت میں اگر آسانی سے پیچھے شامل ہو سکتی ہیں مردوں کے پیچھے تو وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لیں اور اگر وہ اس کے پیچھے جمع نہیں ہو سکتی مشکل ہے کسی طرح تو پھر وہ اپنی انفرادی نماز ہی پڑھیں گے اور مزید نمرہ میں جو پڑھیں گے وہ تو جمع اور قصر کر کے پڑھیں گے امام کے پیچھے لیکن جو اپنے خیمے میں پڑھیں گے میں نے کہا کہ وہ اگر مسافر ہیں تو وہ قصر پڑھیں گے لیکن کے وقت میں زہر اور اثر کے وقت میں اثر پڑیں گے اور اگر وہ مسافر نہیں ہیں اس وقت وہ مقیم ہو چکے ہیں پندرہ دن یا اس سے زائد ہو چکے ہیں انہیں مکہ میں تو پھر وہ ظہر کے وقت ظہر اور اثر کے وقت اثر پوری رماز ادا کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب کیا ہوگا جناب ہم دیکھتے ہیں کہ اب وقوف عرفات کا وقت شروع ہو رہا ہے اور آج ہم اپنے پروگرام کو وقوف عرفات مکمل ہونے تک رکھیں گے وقوف عرفات حج کا لازمی رکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج الوقوفا حج نام ہے عرفات میں کھڑے ہونے کا وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا اب اس کا جو مسنون وقت ہے وہ ہے زوال سے لے کر یعنی زہر کے وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک اس نے یہ جس نے یہ وقت پا لیا اس کا حج الحمد ادا ہو گیا اچھا اگر کوئی شخص اس وقت تک نہیں پہنچ پائے مغرب کے بعد پہنچ کر وہ ارفات سے گزر جاتا ہے رات میں کسی وقت بھی وہ عرفات سے گزر جاتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق سے پہلے پہلے وہ عرفات سے گزر جاتا ہے اس کا حج ہو جائے گا یہ جو مغرب تک کا وقت ہے یہ مسنون وقت ہے یعنی سب سے زیادہ افضل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقوف کیا یہ اس کا وقت ہے لیکن اگر کوئی اس کے بعد بھی رات میں کسی وقت گزر جاتا ہے تو اس کا حج بھی ہو جائے گا اس کا وقوف عرفہ بھی سمجھتے کہ ہو جائے گا لیکن اگر کوئی صبح شادی سے پہلے تک بھی نہیں پہنچا تو اس کا حج فوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے نماز ادا کر لی ظہر کی یا زہر اثر کی ملا کے پڑی یا علیحدہ پڑھی جو بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا اس کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے آرام نہیں کرنا باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا اچھا جبل رحمت کے پاس وقت وقوف کرنا سنت ہے لیکن جبل رحمت بھی ایک حصے میں ہے تمام لوگوں کے لیے وہاں سے پہنچنا لازمی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہاں پر وقوف کر ہوں لیکن پورا جگہ ہے کل عرفۃ یعنی کہ سارا عرفہ وقت کے ٹھہر یعنی موقف عرفات کی موقف کی جگہ سارا عرفات کا میدان ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اب سنت طریقہ کیا ہے جناب وقوف کرنے کا اپ نے نماز ادا کر لی نماز نہ کر کے اپ اپنے خیمے سے اپنے کیمپ سے باہر نکالائے باہر کھڑے ہو کر قبلہ رخ یعنی قبلے کی سمت اپ نے رخ کر لیا جیسے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں کرنا یہ ہے وقوف عرفہ کا سنت طریقہ اور اس طرح دعا کرنا کہ جیسے میں اپنے رب کے رو برو کھڑی ہوں میں اور میرا رب یوم محشر آمنے سامنے ہیں اور میں اپنے رب سے مناجات کر رہی ہوں باتیں کر رہی ہوں گڑ گڑا رہی ہوں معافی مانگ رہی ہوں میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی ہوں اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہی ہوں اس سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے اپنے سارے رشتے داروں گھر والوں وطن پورے ہر پریشانی حال کے لیے ہر بیمار کے لیے ہر گناہگار کے لیے سب کے لیے دعائیں کیجیے اور یہ تصور کے آپ اور آپ کا رب بالکل آمنے سامنے ہے اور ہم دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں جیسا کہ روزے محشر ہوگا جب کوئی شخص بھی اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے تو یہ وقوف عرفہ دراصل ہمارے لیے یوم محشر کی یاد دہانی بھی ہے کہ ایسے ہی کفن پہن کر ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشت حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا اور فضا میں لبے کی شتا عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا اور یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے بگڑے بناتا ہے نصیب اس عظیم سفر میں اس خوشبختی کے سفر میں اس خوش نصیبی کے سفر میں اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا اپنے پاس بلا لیا اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی سہادت عطا فرما دی تو اس وقت کو جتنا یہ قیمتی وقت ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی ترین وقت ہے جس کو اس وقت آپ گزار رہی ہیں آپ دیکھیں گی کہ آپ کے آمنے سامنے ہر جگہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن آپ اس طرح نہ کیجئے گا ہلکا پھلکا کچھ اس سے پہلے کھا لیں اپنے آپ کو یعنی بالکل ریڈی کر لیں کہ بس آپ کو بھوک پیاس اتنی زیادہ نہ لگے اور بہت ہیوی کھانا نہ کھائیے اور اپنے آپ کو بالکل یکسو کر لیجئے اچھا ظہر کے بعد کیونکہ دھوپ کا وقت ہوتا ہے نا تو ظہر سے اثر تک دھوپ ہے زیادہ آپ تھوڑی دیر وقوف کریں پھر اپنے خیمے میں بھی آ کر تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں طبیعت خراب ہے تھک گئے ہیں جو بھی آپ تھوڑا سا بیٹھ کر ریسٹ کر لیجیے پھر واپس چلے جائیے پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگیے اس کے بعد جب اثر کا وقت شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ وقوف عرفات کا سب سے افضل وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے پیاری بہنوں کہ اللہ تعالی اس روز آپ کے اوپر فخر کرتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے جو آتے وے, یہ جو گڑ گڑ جو گندا حال یہ جو بکھرے بال یہ جو میلے کچیلے جو گرد آلود یہ جو آنسو بہاتے ہوئے لوگ ہیں اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تج سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تم گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن شیطان زلیل اور رسوا ہوتا ہے اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہتا ہے ہائے میں نے جن لوگوں کو بہکانے کے لیے اتنی محنت کی آج اپنے رب کو راضی کر کے یہ مغفرت کے پروانے لے کے جا رہے ہیں میری تو ساری محنت بیکار ہو گئی تو پیاری بہنوں غروب سے پہلے پہلے یعنی اثر کے بعد سے غروب تک کا وقت اس میں تو بالکل آرام نہ کریں بالکل نہ بیٹھیں خوب گڑ گڑا کے خوب کثرت سے دعائیں کیجیے اور کوشش کریں کہ بقوف عرفہ میں اس ٹائم پہ آپ یعنی جب سے آپ آئے ہیں عرفات میں غروب اس اس تک کم از کم ایک تسبیح دھرود ابراہیمی کی پڑھیں کم از کم ایک تصبی لبئی کلبیک کی تلبیہ کی پڑھیں کم از کم ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھیں ایک ایک تصوی چوتھے کلمے کی پڑھیں اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ آج کی کیا ہے چوتھا کلمہ جو انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے تو سب کے لیے دعائیں کیجیے کثرت سے چوتھا کلمہ پڑھیے اپنی دعاؤں کے بیچ بیچ میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے اپنی دعا کے بیچ بیچ میں چوتھا کلمہ پڑھتے رہنا ہے اپنی دعاؤں کے بیچ بیچ میں درود ابراہیمی ضرور پڑھتے رہیے دیکھیے یہ عرفہ کا دن قبولیت دعا کی سب سے بہترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ اس روز جتنا بندوں کو بخشتا ہے اتنا کسی دن اللہ لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا حاجی خود بھی بخشا جاتا ہے اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے اور میدان عرفات کی سب سے بہترین دعا کیا ہے لا لہ له له الملک و له الحمد و وهو على كل اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں آپ اکیلے میرے معبود ہیں اے اللہ ساری بادشاہت آپ کے لیے ساری ہم تعریفیں آپ کے لیے اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں جو کسرت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کلمہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کلمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفات کی دعا ہے اور بہترین کلمات وہ ہیں جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے استفا دعا تکبیر تحلیل چوتھا تیسرا کلمہ دین و دنیا کی ساری دعائیں قرآن کی دعائیں قرآن کی تلاوت کریں اپنے زبان میں دعائیں مانگیں اپنے رشتے داروں کے لیے دوستوں کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے امت مسلمہ کی مغفرت اور سربلندی کے لیے سب کے لیے خوب دعائیں کیجیے کہ آج آپ کا رب آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا یہ شیطان کی رسوائی کا دن اور اللہ کی رضا کا دن ہے اللہ آسمان دنیا پہ دن کے وقت آج ہی کے دن تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں جبکہ ہر روز رات کو اللہ آتے ہیں دنیا پہ اور روز رات کو کہتے ہیں کون مجھ سے مانگے میں اس کو اس کی بخشش کروں کون مجھ سے مانگے میں اس کو نوازوں لیکن دن میں اللہ جو ہے اسی اسی دن میں جلوہ افروز ہو کے آسمان دنیا پر اپنے بندوں پر رشک کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں اپنی مخلوقات کے سامنے تو بہری بہنوں میں ایک بار پھر بتا دوں قبلہ رکھ کھڑے ہونا ہے کھلے آسمان کے نیچے اور ہاتھ بلند کر کے خوب دعائیں کرنی ہے اور درمیان میں تحلیل چوتھا اور تیسرا کلمہ استغفار درود اور تلبیہ پڑھتے رہنا ہے اور اپنی زبان میں بھی خوب دعائیں کرنی ہے غروب آفتاب کا وقت جو قریب آتا ہے اللہ کی رحمت اتنی ہی جوش میں ہوتی ہے اس وقت میں خوب دعائیں کیجیے اب آپ کو کہا جائے گا چلیں بھائی نکلے بھائی چلے بھائی بس میں بیٹھے چلیں بھائی روانہ ہوں تو آپ چلے ضرور لیکن آپ نے عرفات کی حدود سے باہر نہیں نکلنا اس وقت تک جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو جائے اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے عرفات کی حدود کراس کر لیتا ہے تو اس پر دم لازم آتا ہے اور اگر کوئی واپس آ جائے جیسے کوئی اگر کسی وجہ سے باہر گیا بھی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے اگر غروب آفتاب سے پہلے تو پھر اس پر کوئی دم نہیں ہوتا اچھا آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ آپ کو بیمار جو لوگ ہوتے ہیں ہسپتالوں میں جو ہوتے ہیں جو ہج پہ گئے ہوتے ہیں خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا ان سب کو ایمبولنسز میں سٹریچر پر میں لاکر عرفات ہیلیکاپٹر میدان سے ضرور گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا حج جو ہے وہ ہو جائے ٹھیک ہے جب غروب کا وقت ہوگا تو آپ نے اگر آپ بس میں بیٹھ گئے ہیں تو بسیں بھی کھڑی رہتی ہیں اس وقت تک باہر نہیں نکلتی حدود عرفات سے جب تک کہ پوری طرح سے غروب نہ ہو جائے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے خوب تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت بلکہ شاید زندگی کی سب سے بڑی سعادت عطا فرمائی ہے سر جھکا کے سکینت کے ساتھ بقار کے ساتھ سکون کے ساتھ بغیر جلدی مچائے اللہ کی حمد اور اس کے شکر کے جذبات سے لبریز ہوتے ہوئے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اب آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے انشاءاللہ مزدلفہ اللہ کے وقوف سے لے کر اور حج کی تکمیل تک کا پروگرام انشاءاللہ شاء ہم کل کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ہماری ساتھ موجود ہوں گی کل شام کو چار بجے انشاءاللہ وقوف مزدلفہ اور پھر اس مزدلفہ کی رات کے اعمال اور پھر حج کے تکمیل تک کے تمام اعمال کے ساتھ انشاءاللہ حرم فورم کراچی کی پوری ٹیم آپ کے لیے کل دوبارہ سے منتظر ہوگی اور آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کے سارے مناسب سکھائے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور کی دولت نصیف فرمائے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور اللہ کی رضا کا ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بنا دے و اللہ اللہ و پیاری بہنوں, میری بات آج تک کی تو اس وقت مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کل ہم سفر حج پر ابھی موجود ہیں تو انشاءاللہ کل ہم دوبارہ سے جوائن کریں گے آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ لیجئے ہم دس منٹ کے لیے سوالات لے رہے ہیں اس کے بعد کیونکہ اثر کا وقت ہو چکا ہے تو انشاءاللہ 10 دس منٹ تک ہم سوالات لیں گے اور اس کے بعد آج کا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا